آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سبحان Allah, سبحان وہ گویا کہ اس دن کی طرح ہو گیا جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی Allah. تو جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت گناہگار نہیں ہوتا گناہ میں نہیں ہوتا Allah. تو ویسا ہو گیا ایسا تصور آپ کیجئے یعنی اتنا بڑا انعام ہے اتنی بڑی سعادت ہے اتنی بڑی سعادت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے ایک حدیث مبارک میں صلی اللہ علیہ وسلم مینار شریف میں تشریف فرماتے مسجد میں تو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 اگر تم چاہو تو میں خود ہی نہ تمہیں بتا دوں کہ تم پوچھنے کیا آئے ہو اللہ اگر تم چاہو وہ تو بڑے خوش ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پوچھیں اس سے بہتر یہ نہیں آپ خود ہی ارشاد فرما دیں کہ ہم کیا پوچھنے آئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری ان کے سوالات کی فہرست بتا دی اللہ کوئی ایک آدھی بات نہیں اللہ بلکہ پوری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ مجھ سے ایک ایک بات پوچھنے آئے ہو کہ حاجی جی گھر سے نکلتا ہے قدم اٹھاتا ہے سواری پہ بیٹھتا ہے کیا حضر ہے اس میں حاجی جا کے طواف کرے نفل پڑے کیا ہے اضر حاجی جی صفا مربع کرے کیا ہے اجر اس میں باہ باہ باہ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 حج کے لیے جو جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے اس کے قدم قدم پر نیکی قدم قدم پر اس کے گناہ کو ماو کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ اب ذرا غور کریں پہلے حاجی دور دراز سے ایک طرح کے پیدل سفر کر کے بھی صحیح سواریوں پہ سفر کرتے ہوئے صحیح جانور قدم جو جو قدم اٹھاتا ہے اس پر ان کے لیے اتنے انعامات اور نیکیاں ہیں اللہ تو اشار فرما یہ ہے اس کے لیے پھر وہ شخص سے آتا ہے طواف کرتا ہے اس کے بعد دو رکتے پڑتا ہے تو اس کے لیے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 تو عرفات کی جو وہ لمحات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے مباحت فرماتے فخر فرماتا ہے میرے بندے پر آگندہ حل میرے بندے اس کیفیت میں دور دراز سے میرے پاس آ گئے اگر ان کے گنا ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں اللہ اور اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں یعنی ان کے گناہ اگر بارش کے قطروں کی طرح ہی کیوں نہ صحیح فرمایا میں ان, ان کے گناہوں کو معاف کر اور یہ جس کے لیے سفارش کریں گے اس کی بھی مقفرت فرمایا گا ہوٹ فرمایا کہ آدمی یہ اور ارکان ادائیگی کرنے کے بعد رمی جمرات بھی ہے اس پر پہنچتا ہے کنکری مارتا ہے تو اس کنکری پر بھی ایک ایسا کبیرہ بڑا گنا کہ جو آدمی کو ہلاک کر دے اس کی تباہی کے لیے وہ گنا ہی کافی ہو وہ ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ وہ اس کی مغفرت فرماتا ہے اللہ تبارک اس جن جن جن جن جن جن اللہ تبارکرت فرماتا ہے اشار حاجی قربانی کرتا ہے یہ قربانی کا ثواب اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا یعنی اس کا ثواب آخرت میں اللہ تعالیٰ حاجی اپنا حلق کرتا ہے بال بال کے بدلے میں اس کو نیکی اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے پھر یہی حاجی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 اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ یعنی حاجی جب آتا ہے فرما گھر پہنچنے سے پہلے اس سے ملو اور اس کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ کیونکہ وہ خود مغفرت یا ہفتہ لوٹتا ہے تو جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اللہ کا اس کے لیے بشارتیں ہیں کہ وہ جس کی سفارش کرے گا اللہ وہ قبول فرمائے گا حاجی یعنی چار سو افراد کی شفاعت کرے گا حاجی یعنی قبول ند. حج کرنے جس کا مبرور حج ہو اس کے لیے یہ بشارت ہے اس کے لیے یعنی اتنی بڑی بشارتیں گنا معاف ہوں ایسے واپس آ رہا ہے جسے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسے اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر کر لاتا لازم ند. لازم ند. واپس جب ند. ند. اللہ ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے. آپ کے اس جواب سے ایک دو سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مدری چینل کے ناظرین بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ پہلے تو جو ہے وہ سفر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 قدم قدم ہے اس کو ایسا نہیں کہ حاجی کے لیے کوئی یہاں سے یہ ایک سفر کی یہ سہولت ہمیں میسر گئے سفر کا بھی اس ملے گا. بہت زیادہ سواب ہے یہ بھی صحیح. کوئی آسان تو نہیں ہے اس کے لیے صحیح. آدمی کتنے مال کتنا خرچ کر رہا ہے صحیح. اس کے لیے صحیح. تو یہ اس کا بھی ثواب ہے اس کو اس دور میں سواریاں چلتی تھی آج کے دور میں گاڑیاں چلتی ہیں سہولتیں موجود ہیں یہ سہولیات والی چیزیں جدابات ہیں لیکن ان پر ثواب اللہ تبارے اللہ کی رحمت سے جو بشارتیں فرمائے گی وہ عطا فرمائے گا پھر وہاں رہتے ہوئے بھی پیدل بھی آدمی حج کرتے ہیں کئی وہ ہیں مسجد حرام شریف سے آپ احرام پہنتے ہوئے پیدل مینا مینا سے ارفات ارفات سے مزلفا پیدل یہ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 جب آپ چکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا لذیذ ہے سنت نے اس کا حساب جو ہے وہ کروڑوں میں اس کا ثواب بیان کیا ہوا ہے کہ پیدل ہر ہر قدم پر نیکیاں ہر ہر قدم پر نیکیاں اور پھر وہ تقریباً کتنے بن جائیں گے تو وہ اتنا کثیر ثواب ہے اس کے اندر اللہ اللہ توفیق دے اور ہمت ہو جس کے پاس تو ذہن نصیب یہ پیدل سفر کرتے ہوئے ضرور اچھا مطلب آپ نے فرمایا کہ حاجی جو ہے وہ اس قدر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 عرفات کے میدان میں جی جمع ہوتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتے ہیں جی خصوصا مضلفہ میں آتے ہیں صحیح تو وہاں کو کل عباد کی معافی کی بھی بشارتے موجود ہیں صحیح لیکن اب زہر تمام چیزیں جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ اپنے تمام احکامات کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے یہاں پر کسی کے لاکھوں روپے دینے ہوں جی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 تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی انعام دے کر راضی فرما دے گا اچھا انعام لے لو ثواب لے لو صحیح اور اس کو چھوڑ دو صحیح تو یوں یہ اللہ کے ذمہ کرم پر معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی اس کو جو ہے وہ راضی کر دے اور وہ اپنے حق سے ایک تو وہ ہوگا معاملہ یہ وہ ہے کہ جس کو, کو, موقع, ہاں جس کو موقع ہی نہ ملا ہاں کو م... موقع ہی نہ ملا ٹھیک ایک وہ ہے جو صحیح سلامت خیر وفیت سے بھی پہنچ گیا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 ان کی طرف سے یہ اللہ کے رامے کو سرکار کرے گا یعنی ہر ایک شرع حکم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے جی ہے اس کی ادائیگی یوں کرے کسی کا مال چوری کیا ہوا ہے اس کے لیے یوں کرے یا کوئی اور کسی طرح کا بنتا ہے تو اس کی ادائیگی کا جو صورت حال بنائے اور دوسری ساتھ یہ کہ نمازیں جیسے چھوٹی ہوئیں تو نمازوں کا اہتمام کرے نماز ساتھ پڑھتا بھی رہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کام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 تو اس کو لیے کہا گیا کہ یہ گناہ دوبارہ تازے ہو جائیں گے اللہ اللہ یعنی وہ یہ اس کو کہے گئے معرومیت ہے بہت بڑی معرومی والی بات ایک چانس دیا گیا جو تھا لیکن شرط نہ اتنی بڑی فضیلت حاصل کر کے گویا کے پلٹا اس لیے جی کو یہ کہا ہے کہ اس کے حج مبرور کی علامات میں سے ایک بڑی علامت بہت بڑی علامت جسے کہا گیا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 ٹھیک ہے ان سے بھی آپ ملیے دوستوں سے بھی یہ بہت بڑا ملئے ہر ایک کو یہی نہیں کہ آپ معافی جانا وہ صرف سوشل میڈیا پہ مانگ رہے ہیں آپ فیس بک پہ مانگ رہے ہیں اپنا سٹیٹس ڈال کے آپ واٹس اپ کر رہے ہیں لوگوں کو تو آپ جہاں آپ کا بالکل جین معاملہ ہوا ہوا ہے اور وہاں آپ صرف نظر کر رہے ہیں وہاں آپ دیکھیں ہیں تو اگر خود غلطی اس طرح کے معاملات میں بلکہ نہ بھی ہو قدم بڑھاتے ہوئے صلاح کی طرف بڑھے ان اس کی فضیلت الگ ہے اور یہ خود یہ تو اللہ راہ میں جا رہے ہیں اللہ جی کے مہمان بن رہے گئے جی تو آدمی اس طریقے سے یہ معاملات پھر سفر میں کون کون سے معاملات پیش آ جائیں جی سفر ہوتا ہے اور یعنی ہوائی جہاز کے سفر ہیں آگے بھی سفر ہیں جی کبھی ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں کئی لوگ جاتے ہیں واپس نہیں آتے, نہیں آتے جی اور اس لیے یہ کہ بطور خاص اہتمام سے جن جی سے جن سے آدمی کے تعلقات ہیں اور جن سے معاملات ہوتے رہتے ہیں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 اور اس سے محبت بڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے لیکن جیسے حاجی حج سے آتے ہیں آپ زمزم شریف کھجورے عام طور پر وہ وہاں کے لیے تبارک جو تبارک لے کر آتے دی دی ہیں یہاں انہوں نے یہ کہا کہ حاجی صاحب تحفے دیتے ہیں دی یہ تو ٹھیک ہے لیکن تحفے لینا ان سے نا لینا بھی اور یا زبردستی وصول کرنا دی دی یا نہ ملنے پر ان سے ناراضگی کر دینا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 تو میرا تو ایسا ہے گویا کہ حاجی قبول نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں یعنی جب اللہ میں ان سے کس ملوں گا کیسے میں ان سے اللہ کیسے ملوں گا حالانکہ یہ بہت بہت غلط رسمی طور پر یہ طریقہ کار یہ انداز ٹھیک نہیں ہے تحفے کوئی دیتا ہے اچھی بات ہے اور بلکہ اسی تبرک پہ زیادہ رہتے تو یہ اور اچھی بات ہے کہ یعنی وہ جو تبرک ہی ایک چلتا ہوا آ رہا ہے, ہے, ہے تبرک دینا بھی تو کوئی ضروری فرض تو نہیں ہے ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا کاٹا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا اگر اس نے تبرک نہ میں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے آج تو قبولیت کی اس میں خیر بات ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب تبرک بھی ہے تو کتنے کو دے گا وہ کتنے کو دے یہ لمیٹڈ بالکل ایک لمٹ میں پانی میں وزن آدمی کو الاؤ ہوتا ہے حجی کو بالکل ایسا وہ اتنا سامان اپنا خود لے کے جاتا ہے پھر وہ اور کیا کیا لے کے آئے گا اور جب ایسا نہیں ہوتا لوگ بھی نہیں مانتے تان و تشنی بھی کرتے ہیں تو پھر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 تو اس کی تو پذیرائی تو نہیں کی جائے گی جی باقی یہ کہ کئی صورتیں اس کی ناجائز والی بھی بن جائیں گی یہی صورتیں ایسی کہ جس میں آدمی تان و تشنی میں پڑ جائے اور سامنے والا صرف اپنی ضلع اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو دے رہا ہو اب یہ کئی معاملات ایسے ہیں کہ جو تحفے تحائف کے یہ رشوت کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں صحیح تو ہم کسی خاص اس کے اوپر حکم نہیں دے رہے لیکن اس طرح کے معاملات بھی ایسے معاملات میں عمومی طور وہ ہو جاتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جواب دے دیں کہ حرم کے کچھ فضائل حرم شریف کے پوری ہم فضائل پہ حرم جی شریف میں آدمی ایک ایک نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایک لاکھ نیکیاں اللہ تعالیٰ تع فرماتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے دیکھنے پر اس کو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ایک سو بیس رحمتوں میں سے ساٹھ رحمتیں طباب والے کو ملتے ہیں چالیس نماز پڑھنے والے کو ملتی ہے تو فضیلتے ہی فضیلتے ہیں اللہ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 حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ امت بھلائی پر رہے گی جب تک یہ کعبے کی غرمت کا خیال رکھے گی اللہ, اللہ کی عزت اللہ کا خیال رکھے گی اور جب یہ کعبے کی عزت کا خیال نہیں کریں گے تو پھر یہ امت کے لیے بھی تباہی اور بتائے گی اللہ تو یہاں پر یعنی کعبے کے اس غرمت کو کعبے کی عزت کو احترام کو جس کی اتنی بجاوری ہمیں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 کابے کی سمت کی طرف یہ خیال رکھنا ہے थे تو وہ آدمی جو بالکل این کعبہ کے سامنے حاضر ہو چکا ہے اب وہاں پر آدمی اپنی قسمت پر رش کرے کہ ساری دنیا جس طرف رک کر کے نماز پڑھتی میں بالکل نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوں آج اس گھر کے پاس ہوں اس کابے مشرفہ کے میں پاس ہوں اور وہاں رہتے ہوئے اگر اس کے یہ کہتے ہیں لیکن نیکیا جہاں ثواب بڑھ گیا ہے تو وہاں ادھر گنا کا معاملہ بھی گنا ایک لاکھ گنا اور پھر بطور خاص ماں اس لیے صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ <تصفح> آپ بھیج دیتے تھے لوگوں کو حج <تصفح> کے بعد آپ خطبہ دیکھے فرماتے کہ آپ چلے جاؤ اپنے علاقوں میں چلے جاؤ کہ یہاں رہتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو اور <تصفح> ایسی ایسی نظر برمت نظر برمت عم عم جو ہے وہ نظر <تصفح> میں کم نہ ہو جائے اور یہاں بے ادبی کے معاملات نہ ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ طائف چلے جاتے تھے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 لیکن پھر بھی ان کو شور و گل سے بھی بات رکھیں تاکہ مسجد الحرام شریف کے تقدس کا بھی خیال, خیال, خیال, خیال, خیال ہو ایک کال دے دی جائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد پیار ہے پیارے یوسف بھائی آپ کی سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے سب بھائی اور مفتی صاحب آپ دونوں یہ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی دیکھنے کی سعادت فرمائے اور مرشی اتار کے ساتھ مدینے جانے کی اور مختصر شریف جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی خطاب فرمائے اتار نظروں سے ہم مدینہ دیکھیں آمین مکہ آمین شریف دیکھیں مغداد شریف دیکھیں اور اللہ تو بارہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے دوست آباب کو بھی اللہ الرجر مدینہ دکھائے نور آمین کی برسات السلام علیکم ورحمت اللہ و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ اللہ کریم اس مدنی منع کی میٹھی میٹھی آواز کے سب کے ہمیں ہر سال سال میں کئی کئی بار حرمین طیبین کی باعدب حاضریہ نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت عطا فرمایا اللہ حاضری قبول فرمائے ہمارا یہ سلسلہ اپنی باغم قبول و قبول فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم